بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں یا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وسيابك فطهر والرجز فاجر ولا تمنن تستکثر وان ربك فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور آگاہ کر دیجیے اور میرے ربھی کی بڑائیاں بیان کیجئے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے ناپاکی کو چھوڑ دیجیے اور احسان کر کے زیادتی کی خواہش نہ کیجیے اور اپنے رب کی راہ میں صبر کریں بس جب کہ سور پھوکا جائے گا ان کا یہ وقت ایک سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن کی دوسری وہی جابر رضی اللہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی یہی آیت یا مدت سے نازل ہوئی ہے لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ سب سے پہلی وہی بسم ربیکہ کی آیتیں ہیں جیسے اسی صورت کی تفسیر کے موقع پر آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ ابن ابی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے سوال کیا کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیت نازل ہوئیں تو فرمایا یا الحل المدثر میں نے کہا لوگ تو اقرب ربقہ بتلاتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں نے جابر رضی اللہ عن سے پوچھا تھا انہوں نے وہی جواب دیا جو میں نے تمہیں دیا اور میں نے بھی وہی کہا جو تم نے مجھے کہا اس کے جواب میں جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو تم سے وہی کہتا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حیرا میں یاد الہی کی جب میں وہاں سے فارغ ہوا اور اترا تو میں نے سنا کہ گویا مجھے کوئی آواز دے رہا ہے میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو میں نے سر اٹھا کر اوپر کو دیکھا اور مجھے کچھ نظر پڑا میں خلیجہ رضی اللہ عنہ یعنی اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑھا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو انہوں نے ایسا ہی کیا اور یا ایوہ المدثر کی آیتیں اتنی. صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے رک جانے کی حدیث بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ میں چلا جا رہا تھا کہ ناگہاں آسمان کی طرف سے مجھے صدا سنائی دی میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ جو فرشتہ میرے پاس غار خیرا میں آیا تھا یعنی جبلی علیہ السلام وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے میں مارے ڈر اور گھبراہٹ کے زمین کی طرف جھک گیا اور گھر آتے ہی کہا کہ مجھے کپڑوں سے ڈھاپ دو چنانچہ گھر والوں نے مجھے کپڑے اڑھا دیے اور سورہ مدثر کی فہ تک کی آیتیں اتری ابو سلمہ اور اللہ علیہ فرماتے ہیں رجز سے مراد بت ہیں پھر وہی برابر تابڑ توڑ گرما گرمی سے آنے لگی یہ لفظ بخاری کے ہیں اور یہی سیاق محفوظ ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی وہی آئی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان موجود ہے کہ یہ وہی تھا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا یعنی جبریلا علیہ السلام جب غار حرا میں سورہ اقرا کی آیتیں میں لم یعلم پڑھائی گئی تھیں پس اس کے بعد وہی کچھ زمانے تک نہ آئی پھر جو اس کی آمد شروع ہوئی اس میں سب سے پہلے وہی سورہ مدثر کی ابتدائی آیاتیں تھیں اور اس طرح دونوں احادیث میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے کہ دراصل سب سے پہلی وہی تو اقرا بسم ربقا کی آیتیں ہیں پھر وہی کے رک جانے کے بعد کی سب سے پہلی وہی اس صورت کی یعنی سورہ مدثر کی آیتیں ہیں اس کی تعریف مصند احمد وغیرہ کی احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں ہے کہ وہی رک جانے کے بعد کی پہلی وہی اس صورت کی ابتدائی آیتیں ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ یعنی عزم اور قوی ارادے کے ساتھ کمر بستہ و تیار ہو جاؤ اور لوگوں کو ہماری ذات سے جہنم سے ان کی بدعمال کی سزا سے ڈراؤ ان کے کان کھڑے کر دو ان سے غفلت کو دور کر دو پہلی وہی سے نبوت کے ساتھ رسول اللہ کو ممتاز کیا گیا اور اس وہی سے آپ رسول بنائے گئے اور اپنے ربھی کی تعظیم کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو یعنی معصیت بد عہدی وعدہ شکنی وغیرہ سے بجتے رہو جیسے کہ شاعر کے شعر میں ہے کہ بھائی حمد اللہ میں فسق و فجور کے لباس سے اور غداری کے رومال سے آری ہوں عربی محاورے میں یہ برابر آتا ہے کہ کپڑے پاک رکھو یعنی گناہ چھوڑ دو اعمال کی اصلاح کر لو یہ بھی مطلب کہا گیا ہے کہ دراصل آپ نہ تو کاہن ہیں نہ جادوگر ہیں یہ لوگ کچھ ہی کہا کریں آپ پرواہ بھی نہ کریں عربی محاورے میں جو معصیت آلودہ بد عہد ہو اسے میلے اور گندے کپڑوں والا کہتے ہیں اور جو عصمت مآ پابندی وعدہ ہو اسے پاک کپڑوں والا کہتے ہیں شاعر کہتا ہے عدل مرعن اردا ہو فک الوری جمیل یعنی انسان جبکہ سیاہ کاریوں سے الگ ہے تو ہر کپڑے میں وہ حسین ہے اور یہ مطلب بھی ہے کہ غیر ضروری لباس نہ پہنو اپنے کپڑوں کو معاشیت آلودہ نہ کرو کپڑے پاکو صاف رکھو میلوں کو دھو ڈالا کرو مشرکوں کی طرح اپنا لباس ناپاک نہ رکھو دراصل یہ سب مطالب ٹھیک ہیں یہ بھی ہو وہ بھی ہو اور ساتھ ہی دل بھی پاک ہو دل پر بھی کپڑے کا اطلاق قلام عرب میں پایا جاتا ہے جیسے قیس کے شعر میں ہے اور سعید بن جب رحمت اللہ علیہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اپنے دل کو اور اپنی نیت کو صاف رکھو محمد بن کاب القوری اور حسن بصیر رحمۃ اللہ علمہ سے بھی مروی ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھے رکھو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں گندگی کو چھوڑ دو یعنی بتوں کو اور نافرمانی الہی کو چھوڑ دو جیسے اور جگہ فرمانی الہی ہے یہ ایوہنبی وطق ولافرین والمنافقین کہ اے نبی اللہ تعالی سے ڈریے اور کافر و منافقوں کی نہ مانیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا اے ہارون میرے بعد میری قوم میں تم میری جانشینی کرو اصلاح کے در پہ رہو اور مفسدوں کی راہ پر نہ لگو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عطیہ دے کر زیادتی کے خواہاں اے نبی نہ رہیے ابن مصور رضی اللہ کی قرآت میں ان ہے یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اپنے نیک اعمال کا احسان اللہ تعالیٰ پر طلب زیادتی کے ساتھ نہ رکھیے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیر کی طلب کی کثرت سے کمزوری نہ برتیے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی نبوت کا بار احسان لوگوں پر نہ رکھیے اس کے عوض دنیا طلبی نہ کیجیے یہ چار قول ہوئے لیکن اول, اول اولا ہے واللہ عالم پھر فرماتے ہیں کہ ان کی ایزا پر جو راہ الہی میں آپ کو پہنچے آپ اپنے رب کی رضامندی کی خاطر صبر و سہار کیجیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو منصب دیا ہے اس پر لگے رہیے اور جمے رہیے ناقور سے مراد سور ہے سور کا پھونکا جانا پھر سور کے پھوکے جانے کا ذکر کر کے یہ فرما کر کہ جب سور پھوکا جائے گا پھر فرماتے ہیں اور وہ دن اور وہ وقت کافروں پر بڑا سخت ہوگا جو کسی طرح آسان نہ ہوگا جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا خود کفار کا قول مروی ہے کہ یقول حید یوم عصر آج کا دن تو بے حد گرا بار اور سخت مشکل کا دن ہے